السلام علیکم أما بعد اللہ خير الحديث كتاب الله وخير الحدی حد محمد انصلی علیہ وسلم و شہر وک اللہ محدس آج کے درس میں نبی علیہ السلاط و السلام کی ایک حدیث اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا اس حدیث کو امام بخاری احمد اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب العدب المفرد میں جگہ دی ہے اور نبی علیہ السلاۃ و سے روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی علوم بلکہ یہی حدیث آپ سے جناب ابو وغیرہ بھی روایت کرتے ہیں حدیث یوں ہے کہ نبی علیہ حصہ رات ایک بار اپنے نندر پہ چڑھے پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو کہا آمین آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں قبول فرما صحابہ اکرام دعا نہیں سن سکے لیکن یہ سن رہے ہیں کہ آمین اے اللہ یہ دعا قبول فرما دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو پھر آپ نے شاید فرمایا آمین کہ اے اللہ یہ دعا قبول فرما تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو پھر آپ نے فرمایا آمین اے اللہ یہ دعا قبول فرما صحابہ کرام رضوان اللہ علیم علم جو آپ سے گہری محبت رکھتے تھے جو آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے جو آپ کو بڑی عمیر نگاہوں سے اس لیے دیکھتے تھے کہ جیسا عمل آپ کرتے ہیں ویسا عمل ہم کریں انہوں نے جب نبی علیہ وسلاۃ وسلام کو تین بار آمین کہتے سنا تو بعد میں آپ سے سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف معمول منبر کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے تین بار آمین کہا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے بیان فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے وہ دعائیں کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا جبریل علیہ اسلاط و آئے نبی علیہ السلاط والام کے سامنے آ کر دعا کی آپ نے آمین کہی صحابہ کرام جناب جابر بن عبداللہ جناب ابو حریرا دیگر کبار صحابہ کرام نبی علیت والسلام کی آمین کو سن پائے لیکن جبریل علیہسلاطلام کی دعا کو سن نہیں پائے جدریل علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکے حالانکہ انبیاء کرام علی مسلاط و کے بعد اس امت کے سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے بزرگ یہی لوگ ہیں لیکن چونکہ غیب کا علم نہیں جانتے اس لیے پوچھنا پڑا کہ آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج گلی محلے کا ہر پیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں میں غیب کی باتیں جانتا ہوں میں غیبی طور پہ تمہیں تمہارے متعلق معلومات دے سکتا ہوں اور اس سے زیادہ افسوس مجھے طبرت پہ ہے جو ایسے پیر ایسے عامل ایسے نظومی ایسے بابے کی بات پہ یقین کر بیٹھتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ کل یا من اللہ منفی سماوا کی وبلغی با کل اے نبی علی حسرات اسلام آپ کہہ دی آپ لوگوں کو آگاہ کر دی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کوئی بھی عالم و غیب نہیں ہے نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے ان اللہ سوائے اللہ کے یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سوائے میرے اور سوائے میرے نبیوں کے سوائے میرے اور سوائے میرے ولیوں کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غیب کوئی نہیں جانتا ہاں میں جانتا ہوں میرے نبی جانتے ہیں میرے وری جانتے ہیں, نہیں اللہ نے کہا کہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا نہ آسمان والوں میں کوئی نہ زمین والوں میں کوئی اللہ سوائے میرے انبیاء کلام علیہ مصلاۃ والسلام کو غیب کی کئی باتیں معلوم تھیں لیکن غیب کا کل علم ان کے پاس نہیں تھا غیر کی باتیں بھی اتنی معلوم تھیں جتنی میرے رب نے بتا دی اور جو نہیں بتائی ان کو معلوم نہیں تھی اور جو اللہ نے بتائی ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی ایسے ہی جیسے پانی کے دو قطرے تین قطرے سمندر کے وسیع تر پانی کے سامنے کوئی حسیت ہے نہیں رکھتے ایسے ہی انبیاء کرام علی مسلاط اسلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو میرے بھائی یہاں پہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنے بڑے ولی ہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں لیکن نہیں جان سکے کہ نبی علیہ اسلاط السلام نے آمین کس بات پہ کہی ہے نہیں جان سکے کہ آپ کے پاس جب علیہ علی اسلات اسلام آئے ہوئے ہیں وہ آپ سے گفتگو کر رہی ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اور آپ آمین کہہ رہے ہیں تو جب صحابہ اکرام نے پوچھا تب وضاحت کی نبی علیہ اسلات و نے آپ نے فرمایا کہ جو آئے تھے وہ دعا کر رہے تھے اور مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ میں ان کی دعا پہ آمین کروں انہوں نے تین دعائیں کی اور میں تین دفعہ آمین کہا ایک دعا یہ تھی کہ وہ آدمی بدبخت ہو وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا گزر گیا لیکن وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مفرت کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اسی لیے تو نبی علیہ السلاۃ وسلام صحیح احادیث میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ من سام رمضان منسام رموان ما تقدم من لمبی کہ جو رمضان کے رو ایمان کے ہاتھ میں رکھے سواب لینے کے لیے رکھے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کبھی آ فرماتے ہیں کہ من کام ر ایمان المحت صاحبہ وفی ما تقدم من امدمبی جو رمضان کے مہینے میں تحجد کی نماز پڑھے جو رمضان کے مہینے میں تراوی کی نماز پڑھے ایمان کی حالت میں اور ثواب لینے کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کبھی آفرماتے ہیں من قام علی القدر ایمان المست صاحب وہ ما تقدم من بھی کہ جو رمضان کے مہینے میں رمضان کے آخری دس راتوں میں رمضان کے آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں پانچ راتوں میں سے کوئی رات شب قدر بنتی ہے اس رات جو آدمی قیام کرے رات کو اللہ کی عبادت کر رہا ہو رات کو نفل پڑھ رہا ہو ایمان کی حالت میں اور ثواب لینے کے لیے اس کے پہلے گناہ آپ ہو جاتے ہیں یہ تین اور دیگر احادیث کیا بتا رہی ہیں کہ رمضان محبت کا مہینہ ہے تو اس لیے جبلیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ رمضان کا مہینہ کسی کی زندگی میں آیا اور پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی معافی رب سے نہ لے سکا وہ آدمی زلیلو اور سوا ہو میری اور آپ کی زندگی میں کتنے رمضان آ چکے ہیں کئی آئے کئی گئے کیا ہم نے کسی رمضان کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہے کیا کوئی ایسا رمضان گزرا ہے جس رمضان میں ہم مطمئن ہوئے ہوں کہ اس رمضان میں میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے اس رمضان میں میں نے روزوں کا حق ادا کیا ہے روزے رکھ کر میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے میرا روزہ خطرے میں پڑ گیا ہو تجبیر علیہ السلاط وسلام نے یہ دعا کی ہے نبی علیہ السلاط والسلام نے آمین کہی ہے دعا کرنے والے فرشتوں کے ایمام ہیں اور آمین کہنے والے تمام لوگوں تمام نبیوں تمام ولیوں کے امام ہیں جبریل جب دعا کرنے والے ہوں نبی علیہ السلاط اسلام آمین کہنے والے ہوں تو پھر مت پوچھئے کہ یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی دوسری دعا کہ وہ آدمی بھی ضلیل و سوا ہو جس نے اپنی زندگی میں بڑھاپے کے عالم میں اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے ان کو رادی کر کے ان سے اچھا سلوک کر کے رب سے دلت نہ لے سکا والدین مجھے بھائی بہت بڑی نعمت ہیں اب ہم سب نے جان لیا ہوگا شادی کر لینے کے بعد کہ بچوں کی تربیت کرنا بچوں کا خرچہ اٹھانا بچوں کے معاملات کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے یہی کچھ ہمارے ساتھ ہمارے والدین نے کیا ہے جتنا پیار آج ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں اتنا ہی پیار میرے اور آپ کے والد نے مجھے اور آپ کو دیا ہے جتنا پیار میری اور آپ کی بے اپنی اولاد کو دے رہی ہے اس سے کہیں زیادہ پیار مجھے اور آپ کو ہماری والدہ نے دیا ہے ہم نے ان کی کیا خدمت کی ہے اگر فوت ہو چکے ہیں تو ہم کس قدر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کس قدر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی میں اور ان کے فوت ہونے کے بعد والدین کے میرے بھائیوں اولاد پہ بہت زیادہ حقوق ہیں اس اتنے حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاط قلعہ افیوں اولا تر ہوما والدین برے ہو چکے ہیں ان کی طبیعت میں چچڑاپن پیدا ہو چکا ہے بات بات پہ آپ کو جانتے ہیں ہر معاملے میں مداخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے ڈانٹنا تو دور کی بات ہے نرال ہونا ان پہ یہ دور کی بات ہے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ بار بار ایک ہی بات کیے جا رہی ہیں بات بات ایک ہی مطالبہ کیے جا رہے ہیں آپ کے منہ سے اف نکل جائے اس کی بھی جانچ نہیں ہے جب اف منہ سے نکالنے کی جانچ نہیں ہے تو انہیں ڈانٹنے کی جانچ کہاں ہوگی ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی اجازت کیسے ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کا کام یہ ہے اولاد کا کام یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا کرتی رہا کریں رب ہم ہوما کماں ربا یعنی کہ اے میرے رب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھے پالا میری تربیت کی یا اللہ آج یہ بوڑھے ہو چکے ہیں میری درخواست یہ ہے کہ تو ان کے اوپر رحم فرما ان کے اوپر رحمد ناز فرما جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ بیت اللہ میں موجود تھے ایک یمنی آئے کندھوں پہ اپنی کندھوں پہ اپنی والدہ کو اٹھایا ہوا ہے اور انہیں بیت اللہ کا طواف کرا رہے ہیں طواف کرانے کے بعد جناب عبداللہ بن عمر کے پاس آئے کہنے لگے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے کندھوں پہ بٹھا کے مکہ لا کر حج امرا کر رہا ہوں تو کیا میں نے ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے میرے بھائی کندھوں پہ اٹھا کے طواف کرانا صفا مروا کی صحیح کرانا عرفات میں لے کر جانا منا میں لے کر جانا مزلفہ میں لے کر جانا کیا آسان کام ہے اور کیا صرف اٹھانا ہے نہیں ایسی عورت کو بہت زیادہ خدمت کی ضرورت ہے پیشاب کروانا کھانا کھلانا کپڑے تبدیل کرنا بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اتنی خدمت کر لینے کے بعد وہ آپ بھی پوچھتے عبداللہ بن عمر سے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے تو جناب عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ جب تو پیدا ہونے والا تھا تب تیری ماں تیری وجہ سے تکلیفیں برداشت کر رہی تھی ولادت سے پہلے تیری وجہ سے جو اس نے تکلیفیں برداشت کی جو دردیں برداشت کی ان میں سے جو درد اسے ایک بار ہوئی جو تکلیف ایک بار ہوئی تو اس کا بھی حق ابھی ادا نہیں کر سکا میرے بھائیو ہم اپنی اولاد سے تو رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے لیکن اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے کتنا عظیم وہ آدمی تھا جس کا ذکر نبی علیہ السلام تو کرتے ہیں بخاری شیخ کی حدیث میں اپنی محدید سنی ہوگی کہ تین آدمی غار بھی پھنس گئے تھے غار کا دہانا کسی چٹان کی وجہ سے بند ہو چکا تھا اسے ہٹانا ممکن نہیں تھا تو تینوں آپس میں کہنے لگے کہ یہاں پہ اسباب کام نہیں آئیں گے یہاں پہ رب العالمی کے سامنے ہاتھ اٹھا دو اپنی زندگی میں جو عمل سب سے بہتر اللہ کی ردا کے لیے کیا ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دو اللہ کو اس کا واسطہ دو نیک امال کا واسطہ دینا نیک امال کو وسیلہ بنانا جائز ہے درست ہے چنانچہ ان تینوں میں سے ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چلایا کرتا تھا چلانے کے بعد جب بکریاں واپس لے کر آتا ان کا دودھ دھو کر سب سے پہلے والدین کو پیش کرتا پھر بیو اور بچوں کو دیا کرتا تھا ایک دفعہ میں بکریاں چلاتے چلا دور نکل گیا جب واپس آیا تو والدین سو چکے تھے میں دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہوا لیکن والدین سوئے ہوئے ہیں میں نے ان کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان سے پہلے اپنی بینوں اور بچوں کو دودھ دوں یا اللہ تو جانتا ہے کہ اس رات میرے بچے روتے رہے لیکن میں نے والدین سے پہلے انہیں دودھ دینا مناسب نہیں سمجھا جب صبح ہوئی والدین اپنی مرضی سے اٹھے تب میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا اس کے بعد میں نے اپنی اولاد کو دودھ دیا تھا یا اللہ میرا وہ عمل اگر تیری رضا کے لیے تھا تجھے خوش کرنے کے لیے تھا تو یا اللہ اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے اللہ نے اس کی دعا قبول کی کہنے کا مطلب یہ کتنا عظیم یہ عمل ہے کتنے عظیم یہ والدین کی خدمت ہے تو میرے بھائیو اسی لیے جملیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا ان کے والدین بوڑھے تھے اس کی زندگی میں یا ان میں سے ایک بڑا تھا ان کی خدمت کر کے جلت نہیں لے سکا وہ ذلیل و رسوا ہو نبی علیہ السلام نے کہا آمین کیا کہ اللہ یہ دعا قبول فرما تیسرے نمبر پہ جناب جبیل علیہ وسلاط اسلام نے یہ کہا کیا کہ اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اس نے آپ کے اوپر درود نہیں پڑا وہ بھی ضلع ہو نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا آمین قبول فرما آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی بھائی سوال لکھ کر بھیجتے ہیں تو نبی علیہ السلاط اسلام کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہوتا ہے سواد پورا سر اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے تو کیا سوال دعا ہے بالکل یا آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ میں تو نہیں درود پڑتا میں نہیں لکھتا کو اور پڑھ لے اور لکھ لے یہ اس زمانے میں آپ یہ کام کر رہے ہیں جس زمانے میں کاغذات اور آک عام ہے سیاہی دستیاب ہے کلم بے شمار ہیں اور دیکھیے آپ پرانے محدثین کی طرف امام بخاری کی طرف امام مسلم کی طرف جنہوں نے اپنی کتاب میں بہت سی احادیث جمع کی اور ہر حدیث میں نبی علیہ اللہ تو السلام کا نام آیا بلکہ کئی احادیث میں آپ کا نام ایک سے زائد بار آیا انہوں نے ہر بار آپ کے نام کے ساتھ کیا لکھا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کے آسانی سے نہیں ملتے تھے سیاہی آسانی سے نہیں ملتی تھی قلم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس زمانے میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ ہم نے اپنی کتاب میں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا باقی اشارہ کرتے رہیں گے نہیں جب بھی آپ کا نام آیا لکھا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کو چھڑاتے ہیں اس میں فائدہ کس کا, کا ہے آپ کا ہے آپ تو بہانہ تلاش کریں درد پڑھنے کا ایسے ہی ہمارے کئی دوست بسم اللہ کی جگہ کیا لکھ دیتے ہیں سات سو چھیاسی یہ کیا ہے کیا آپ بسم اللہ کا مزاق نہیں اڑا رہے سات سو چھیاسی لکھ کر بھی آپ سنتے ہیں کہ مجھے سواب مل جائے گا سات سو چھیاسی لکھ کر آپ سنتے ہیں کہ برکتیں نازل ہوں گی ایسی برکتیں نازل نہیں ہوتی یہ خدشہ کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے برکت اللہ کے نام میں ہے سات سو چھیاسی میں نہیں ہے بسم اللہ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں تاکہ برکتیں حاصل ہوں اللہ کی مدد ملے آپ کو ضرورت نہیں ہے مدد کی برکتوں کی تو کچھ نہ لکھیں سات سو چھیاسی کیوں لکھتے تو براہ میرے بھائی نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ادب و احترام سے آپ کے اوپر درود پڑھنا چاہیے آپ کے اوپر درود پڑھنے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں رب کی رحمتیں نادر ہوتی ہیں رب کی برکتیں نادر ہوتی ہیں بہت سی نیکیاں ملتی ہیں صحیح حدیث ہے فرمایا نبی علیہ السلاۃ وسلام نے کہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر دس بار دس بار رحمت رامظ فرماتے ہیں میرے بھائیوں آپ کے اوپر درود پڑھنے کا حکم تو اللہ نے دیا ہے یا یادین عامیہ وسلم و تسلیم اے ایمان والوں نبی علیہ سلاط و اسلام پہ سلاۃ وسلام پڑھو اور میرے بھائیوں سب سے بہتر درود کون سا ہے درودے ابراہیمی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ وسلاط اسلام کے اوپر درود پڑھنے کا حکم ناظر ہوا صحابہ کلام آپ کی خدمت میں پیش ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے اوپر درود پڑھنے کا حکم ملا ہے بتائیے ہم کیسے پڑھیں میرے یہ صحابہ کلام عربی جانتے تھے یا عربی میں کمزور تھے جی جی آتی تھی عربی تھوڑی بہت جی عربی کے ماہر تھے عربی کے امام تھے عربی کے ماسٹر تھے اگر چاہتے تو اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی درود منا لیتے لیکن نہیں وہ درود کا طریقہ پوچھنے کے لیے درود کے الفاظ پوچھنے کے لیے کس کے پاس آئے ہیں نبی علیہ اسلات و کے پاس اور آج ہم کیا کر رہے ہیں شانگ کے کھیل بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم نیکی کے قریب نہ جائیں دوسری کوشش یہ ہوگی کہ نیکی کرنے لگا ہے نیکی اس انداز سے ہی کریں کہ اس کو ثواب نہ مل سکے ہم نبی علی السلام کا بتایا ہوا دروپ چھوڑ کر وہ دروت پڑتے ہیں جس دودھ میں شرک والے الفاظ ہوتے ہیں بدتی الفاظ ہوتے ہیں اور ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے یہ سب سے بہتر درود وہی ہے جو نبی علی اسلام نے دیا ہے کیوں میرے بھائی اس میں کو شک شبہ ہے پھر درود ماہی یاد کرنے کا کیا مطلب ہے پھر دروڈ ترنجینہ کیوں پڑتے ہیں پھر دروڈ تاج کیوں پڑتے ہیں دروڈ لکھی کس لیے پڑھتے ہیں جب یہ لمبے لمبے درود عجیب و غریب قسم کے درود نبی علیہ صاحب اسلام کے درود سے بہتر نہیں ہے اور ہم سب کو یقین ہے پھر ان کی طرف قدم بڑھانے کا مطلب کیا ہے جب وہ درود جو سب سے افضل ہے وہ آپ کو زمان نہیں آتا ہے تو پھر پانچ پانچوں صفحات پہ مشتمل درود والی کتابیں خریدنے اور اٹھانے کا مطلب کیا ہے آپ نے جو درود بتایا وہ کیا ہے اللہ علی محمد کہ اے اللہ ہمارے نبی پہ رامتے نازل فرما اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما آگے چل کے کیا ہے اللہ مبالک اللہ محمد اے اللہ ہمارے نبی پہ بکتے نازل فرما یہ درود ابراہیم جو آپ لماد میں پڑھتے ہیں آپ سارا جانتے ہیں وہ ہی سب سے بہتر ہے اور اگر آپ کسی موقع پہ مختصر درود پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ مخصر پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی افضل درود پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کے کلمات کم ہیں ثواب بھی کم ہوگا یہ پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ لمبا پڑھنا ذرا مشکل ہے تھوڑے سے ٹائم پہ میں مختصر پڑھ لیتا ہوں کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا کوئی ایپ کی بات نہیں ہے لیکن جب آپ درود تاج پڑھتے ہیں وہ نقصر نہیں ہے وہ لمبا ہے درود ابراہیمی سے لمبا ہے اور ملتا کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں درود ابراہیمی کے مقابلے میں کون سا کل مند ہے کہ جو تین چار سطروں کے اوپر مشتمل سب سے اچھا درود چھوڑ کے اس رود کی طرح جائے جو تین صفات چار صفات پر مشتمل ہے بعد کے لوگوں کا بنایا ہوا ہے جس میں شرک و بداعت والے کلمات ہوتے ہیں جن کے فضائل بھی اپنی طرف سے بتائے گئے ہیں اور اس وقت بتائے گئے ہیں جبکہ وہیں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو میرے بھائی درود پڑھے لیکن وہ پڑھے جو نبی علیہ السلاط اسلام نے بتایا ہے اللہم صلی اللہ مسل محمد یا اگر ٹائم کم ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں یہ درود چوبیس گھنٹے جب موقع ملے پڑھتے رہنا چاہیے لیکن خصوصی طور پہ ان اوقات میں پڑھیں ان مقامات میں پڑھیں جن کی طرف نبی علیت اسلام نے رہنمائی کی ہے مسل ازان کے اذان کے بعد اتحیات میں جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوتے وقت اس طرح کے جو مقامات ہیں جن کی طرف نبی علیہ السلاۃ اسلام نے خصوصی طور پہ رہنمائی کی ہے ان اوقات کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے تو میرے بھائیوں یہ تین امور ان کا خیال رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ علیہسلاسلام کی یہ بد لگ جائے کیا بدا کیا آپ نے نمبر ایک کہ وہ آدمی ذیل و رسما ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا یعنی کہ رمضان کا حقدالی کیا رمضان کو ضائع کر دیا اور آج کل آپ دیکھ رہے کیا ہوتا ہے فلمیں دیکھنے میں میچ کھیلنے میں میچ دیکھنے میں تاش کھیلنے میں روزہ گزار دیتے ہیں پورے کا پورا اور دوسری دعا کیا, کیا آپ نے کہ جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں اس حالت میں پایا کہ وہ دونوں بوڑھے تھے اور ان میں سے ایک بوڑھا تھا اور پھر ان کی خدمت کر کے رب سے جنت نہ لے سکا اور تیسرے نمبر پہ وہ جس کے سامنے نبی عیسا اللہ علم کا نام لیا گیا اور اس نے آپ کو نہیں پڑا اللہ تبدار کو تعالیٰ صحیح معلوم میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی